خلاصہ یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں کفار طاقتور ہو مسلمانوں کا زور نہ چلتا ہو قتل و قتال کی طاقت نہ ہو تو ان کے لیے راستہ کیا ہے کہ وہ ہجرت کر لیں ٹھیک ہے یا ایسا ایک مسلمان ملک ہو دیکھیں میرا الفاظ کی طرف آپ توجہ کریں میں مسلمان ملک کے رہ حکمرانوں کو بھی سب کو کافر نہیں کہتے وہ حکمران جو کہ دین کا مذاق اڑاتے ہوں اور دینی احکام کے مقابلے میں جمہوری اور اپنے بنائے ہوئے احکام کو افضل اور آلہ سمجھتے ہوں یہ کافر ہیں تو آپ کی کتابوں میں موجود ہے سب کچھ وہ الگ موضوعات ہیں الگ مسائل ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں ہم اس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کے احکام کی پامالی ہوتی ہو وہاں آپ کو لڑنے کی بھی طاقت نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے ہجرت کرنی ہے اور الحمد پاکستان سے ہزاروں دوستوں نے ہجرت کی ہے اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم نے ہجرت کر کے آلو پیاز یا ٹماٹر اور گاجر بیچنے کا کاروبار نہیں شروع کر رکھا بلکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمد الحمدللہ ہم نے ہجرت کی افغانستان میں جہاد کیا اللہ قبول کر لے اور یہاں ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی اور انشاءاللہ اللہ یہی اسلامی حکومت پاکستان میں بھی قائم ہوگی انشاءاللہ اللہ اس میں کوئی شک بہ مجھے تو بہر حال نہیں ہے اور دوسرے ہمارے ساتھیوں کو بھی نہیں ہے ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ اس وقت ہم موجود ہیں ہم اپنے ملک میں وطن عزیز پاکستان میں بھی اسی قرآن و سنت کا قانون چاہتے ہیں جس کے لیے ہم بیس سال تک الحمدللہ اللہ کے راہ میں لڑتے رہے در بدر پھرتے رہے ہمارے بچے شہید ہوئے بچیاں شہید ہوئی ہمارے علماء شہید ہوئے ہمارے طلباء شہید ہوئے ہمارے عمرا شہید ہوئے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے قربانیاں جو لوگ دیتے ہیں انہی کو ان باتوں کا احساس ہوتا ہے افغانستان کے مسلمانوں نے قربانیاں دی ہم ان کے ساتھ تھے اور آج بھی ہیں پاکستان کے مسلمان قربانیاں دے رہے ہیں افغانستان کے مسلمان ہمارے ساتھ تھے اور آج بھی ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں پاکستانی یا افغانی ہونا یہ دوسرے یا تیسرے درجے میں ہے اولا ہم مسلمان ہیں سب چاہے وہ افغانی ہو چاہے پاکستانی ہو چاہے ازبکستانی ہو چاہے عربستانی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فارس کے ایران کے سلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے روم کے سہیب بھی بیٹھے ہوئے تھے حبشہ اور افریقہ کے بلال بھی بیٹھے ہوئے تھے پوری دنیا کے لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عہم مجمعی پاکستان میں یقیناً اسلام آباد ہوگا اور الحمدللہ للہ ابھی جو حالات ہیں پاکستان کے یہ اشارے دے رہے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی حکومت جلد قائم ہوگی انشاءاللہ اللہ کیونکہ لوگ ابلیس پارٹی سے موسم لیگوں سے اور مختلف قسم کی پارٹیوں سے بہت تنگ آ چکے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان جہاں پر چالیس پچاس سالوں سے جنگ ہوتی رہی ہے آج یہاں پر ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے کوئی ملک بھی اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن یہاں جو امن و امان ہے یہاں جو راحت و اطمینان ہے یہاں جو برکت ہے یہ کہیں بھی نہیں ہے یہاں اللہ کی رحمت ہے اللہ کی طرف سے برکت ہے اللہ کا سایہ ہے المسلم اللہ فی الارض مسلمان بادشاہ زمین پر اللہ کا سایہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے ہم اس کے شکر گزار ہیں اور انشاءاللہ اللہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان میں بھی برما واراکان میں بھی ازبکستان و تاجکستان میں بھی عربستان میں بھی ہر جگہ عطا فرمائے گا لیو دین کل ہی ولو کری یہ دین ضرور غالب آئے گا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے یہ قرآن کے اعلانات ہیں اور یہ احادیث کی بشارتیں ہیں چاہے کوئی کچھ بھی کہتا رہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے جو قربانیاں دی ہیں یہ ضائع نہیں ہوں گی ہمارے جو ساتھی آج زمین کے نیچے دفن ہے وہ ضائع نہیں ہوں گے کسان زمین کے نیچے دانا دفن کر دیتا ہے اور پھر بارش ہوتی ہے برف باری ہوتی ہے سورج کی تمازت ہے گرمی ہے سردی ہے لیکن وہ نا امید نہیں ہوتا اسے یہ معلوم ہے کہ چار پانچ مہینے کے بعد یہاں سے چھوٹے چھوٹے پودے نکلیں گے اور پھر وہ بڑے ہوں گے اس میں گندم لگے گی مکئی کے دانے ہوں گے اور اس میں و فروٹ ہوں گے میوے ہوں گے سب کچھ ہوگا ہم دہکان ہیں ہم کسان ہیں ہم نے اپنی زمین میں ہل چلایا ہے اور اپنے ساتھیوں کا خون ہم نے اس زمین میں دفن کیا ہوا ہے یہ ضائع نہیں ہوں گے شہید زندہ ہوتے ہیں سمجھ مائی بات جب تک نہ دیپ شہیدوں کے لہو سے جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے دیپ چراغ کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جنت میں چراغہ نہیں ہوتا جب تک شہیدوں کے خون سے چراغ نہیں جلیں گے کہا جاتا ہے کہ جنت میں بھی روشنی نہیں ہوتی پاکستان انشاء اللہ شریعت اسلامیہ کی روشنی سے روشن ہوگا اسلام آباد میں ان اللہ اسلام آباد ہوگا ہمارے شہید شرمندہ نہیں ہوں گے ہمارے استشادی اور فدائی بھائی شرمندہ نہیں ہوں گے نہ ہی ہمارے مجاہد اور غازی اور معذور اور زخمی بھائی اور بہنیں جو کہ ان جنگوں میں کام آ گئے اور جو کہ اس جنگوں میں زخمی ہو گئے معذور ہو گئے بےچارے یہ ضائع نہیں ہوں گے ان سب کا بدلہ اللہ تعالی میں دنیا میں بھی دے گا آخرت میں بھی دے گا چاہے لوگ کچھ بھی کرتے رہے الحمد ہم سب ایک ساتھ اس جہاد کے میدان میں پھرتے رہے ایک وقت تھا کہ ہم لوگ دعائیں کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کابل فتح ہوگا تو بعض لوگ ہماری طرف عجیب عجیب نظروں سے دیکھا کرتے تھے کہ امریکہ جسے بعض لوگ جل جلالہ بھی کہتے ہیں خدا سمجھتے ہیں یہ بھی افغانستان سے جائے گا تو کیا ہم دعائیں کرتے تھے سب دعائیں کرتے تھے ہم سب تمام مسلمان پوری دنیا کے مسلمان دعائیں کرتے تھے پوری دنیا کے مسلمان دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ان ڈرونوں کو جہازوں کو ہیلی کاپٹروں کو تباہ کر دے برباد کر دے تباہ ہوئے یا نہیں ہوئے خوش. امریکہ کے ڈرون غائب ہوئے یا نہیں ہوئے ڈیڑھ سال پہلے تک ہم سردیوں میں برف باریوں میں گھروں سے نکل جایا کرتے تھے اور در بدر گھومتے تھے لیکن اب ایک سال ڈیڑھ سالوں سے ہم آرام سے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں یا نہیں یہ سب ہوا یا نہیں ہوا امریکہ جو کہ پاکستانی حکمرانوں کا سردار ہے وہ جنگ ہار چکا ہے تو اس کے غلام نہیں ہاریں گے کیا یہ سب ہار جائیں گے امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے پاکستانی حکمران بھی یہ جنگ ہار جائیں گے انشاءاللہ اللہ جیسے کابل میں آج یہ پگڑیوں والے داڑیوں والے نورانی نورانی چہروں والے یہ نیک لوگ حکمران ہیں اسی طرح انشاء اللہ بہت ہی کم وقت میں اللہ ہمیں دکھائے گا اگر ہم شہید نہ ہوئے اور شہید ہو گئے تو اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے کہ اسلام آباد میں بھی یہی داڑیوں والے پگڑیوں والے اور نورانی چہروں والوں کی حکومت ہوگی انشاءاللہ اللہ ہمارے شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا ہمارے شہیدوں کی قربانیاں اور ہمارے غازیوں کی قربانیاں یہ ضائع نہیں ہوں گی تو ہم نے پاکستان سے کیوں ہجرت کی اس لیے اجرت کی تاکہ پاکستان میں اسلامی قانون نافذ کیا جائے آپ کہتے ہیں کتابوں کہ میں لکھا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اسے نافذ کریں اللہ اکبر و صلی اللہ تعالی خلق محمد والمائن اللہ انت ارشد ولہ اللہ